رمضان کے روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھ سکتے ہیں یا نہیں کیا کر سکتے ہیں ہمارے گھر والے بہت سخت ہیں اس لیے نہیں کیا کر سکتے ہیں میں سمجھا نہیں آپ کی بات نہیں چکھ سکتے ہیں یا نہیں چکھ سکتے ہیں اچھا کوئی بھی چیز اور سالن وغیرہ اچھا صحیح ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے میں کال کی السلام علیکم بات دیجیے جی میرا سوال یہ ہے جنید بھائی کہ اس کا کیا جیسے ہم روزے کی حالت میں اور ایسی نا اچانک طور سے ہمارے منہ سے گاڑنا نکل جائے تو یہ ہمارے روزے سے اثر پڑے گا اور دوسری بات یہ جیسے ہمارے دوائی کی ان کا انتقال ہو جاتا ہے ان کے لیے ہم کپڑے دیتے ہیں تو اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے اور یہ کہاں تک ہمارے للاء اللہ قدم نے کسی حدیث کا دھیان فرمایا کہ کس طریقے سے کپڑے وغیرہ دینے جائیں گے اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں کال کی پہلے اسی ساتھ بات کو مکمل کرتے ہیں اس کے بعد پھر فقی مسائل کی طرف آئیں گے کہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے سجادیا جادیا اس الدان میں بند کر دیا ہے اور آج مغرب جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ باقاعدہ ریسرچ کرتا ہے قرآن کے اوپر اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو اس کو شامل کیا ہے یعنی قرآن کا جو دعوی ادلیس کا یہاں پہ جا کے اور جو ذہن میں ہے کہ میں جس پانی کت کا تسکرا کے دو پانی آپس میں ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں یعنی ایک کھارا پانی ہے ایک میٹھا پانی ہے لیکن تمہاری آنکھ قرآن دعویٰ کرتا, کرتا ہے اللہ دعویٰ کرتا ہے اس کو تلاش نہیں کر سکتی اب اس میں دیکھیے عجیب سی بات یہ ہے کہ ہم جو, جو جب ریسرچ کی طرف جاتے ہیں تو انگریزوں نے ریسرچ کیا اور ایمان لے کے اس بات پہ کہ کھارے پانی کی مچھلی میٹھے پانی میں نہیں جا سکتی میٹھے کی کھارے میں نہیں جا سکتی مر جائے گی تو قرآن کا دعویٰ سائنس پروف کر رہا ہے ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے یہ کیا مسئلہ ہے دیکھیے بات یہ ہو رہی ہے کہ قرآن ایک وہ موضاع ہے امبیا علیہ السلام کو بھی موضع دیے گئے علیہ سلام کو بھی اثر دیا گیا وہ مارتے تھے تو دریاؤں میں راستے بنتے تھے بالکل ٹھیک لیکن موسا علیہ السلام چلے گئے اصہ آج بھی جب میں ہے موضاء نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اٹھاتے تھے اندوں کو آنکھیں دیتے تھے موسا عیسا علیہ السلام چلے گئے موضاء چلا گیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ موضا قرآن ہے آج بھی یورپ میں کیا آج بھی یورپ میں ڈیلی ساڑھے چار سو لوگ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تھے وہ آج مسلمان ہو رہے ہیں سب سے بڑا مدد کیا ہے کہ ایک انسان کو زندگی مل جائے اچھا <حسن> دوسری بات یہ آپ نے کی کہ جہاں تک ہم قرآن سے رسک نہیں کرتے احسی دیکھیں, احسی دیکھیں, دیکھیں <حسن> قرآن الحمدللہ ساری چیزیں جتنی بھی اپنے اندر رکھتا ہے یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اس طرح اسٹڈی کریں بلکہ آپ کی بات کرتی ہے معذرت کے ساتھ ڈاکٹر لیبان جو ہے وہ بہت مشہور جو ہے تھے انہوں نے یہ لکھا کہ قرآن کی فساد بلاغت روز نئے نئے مسلمان پیدا کر رہی ہے یعنی غیر مسلم جو ہے اس بات کو مان رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ کیونکہ قرآن جو ہے وہ مین کائن کے لیے یہ ہم پوری دنیا کو بتاتے ہیں اچھا پوری دنیا سے فائدہ اٹھائے مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے صرف کوڈ کرنا کہ جی میں سائنس بھی ہے میں یہ بھی ہے بھائی آپ نے کیا کیا ہم وارس قرآن ہیں خاطم نبین کی امت میں سے ہمیں ففٹی سیون سورہ حدیف کی آیت نمبر 25 پڑھیں تو اللہ سبحانہ و کہتے ہیں کہ ہم نے میزان کو نازل کیا اچھا میزان کہتے ہیں عدل کے نظام کو اور ہم نے لوہے لوہے کو نازل کیا اس میں ذر رسانی کے فائدے رکھ دیے ٹھیک ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کون ہے وہ جو بن دیکھے اپنے رسولوں کی مدد کریں اچھا اب لوہے میں ضرستانی کے فائدے رکھ دیے اتنے لوہے لوہا دیکھ لیا جہاز بھی بنا لیا سیٹلائٹ بھی بنا لی بالکل کتنی چیزیں گنو جو لوہے سے بنتی ہیں ہم نہ دیکھ سکیں یہ الگ بات ہے سیکنڈ کون مدد کرتا ہے آپ جنید بھائی پر ہوتے ہیں تو اپنا میسج پہنچاتے ہیں کیا بات آج میڈیا نے جس طرح اسلام کو پیش کیا ہے اسلام اس طرح نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو 2001 میں ایک خاتون تھی لیزی وہ <تصفح> <تصفح> حملے کے اندر جب تین چار اس کے فیملی ممبرس مر گئے تو <تصفح> <تصفح> اس کو بڑا جذبات ہوا کہ یہ کیسے لوگ مسلمان کیونکہ میڈیا اتنا غلط اس کو دکھا رہا تھا تو انہوں نے دکان سے قرآن شریف لے لیج <تصفح> <تصفح> <کیا تصفح> <خرق؟ تصفح> لیا کیا ہوا اور انہوں نے اسٹڈی کی اور وہ مسلمان ہو گئی کہ بولا میں کہاں کہاں بھٹک بھی پھر رہی تھی تو بات ہی ہو رہی بات ہی ہی ہے وفی ہدل اب جو ان سے ہدایت لینا چاہیں ان کو ہدایت دے دے اور جو بھٹکنا چاہتا ہے وہ ان کو جو بھٹکا بھی دیا کرتی ہے بالکل ٹھیک ہے ایک کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی میں بالکل سوال ہوں پلیز آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں امینہ بات کر رہی ہوں یو کے سے یو کے سے امینہ صاحبہ افریح جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں جو ہوں تو مجھے سب, سب نے منع کیا ہے کہ روزے نہیں رکھنا میں روزے رکھنا چاہتی ہوں مجھے بہت جلدی بھوک لگتی ہے اور میں تھک جاتی ہوں <تصفح> تو میں سوچنا چاہ رہی تھی کہ مطلب میں روزے رکھوں یا کہ میں اس, کو اس کی جو <تصفح> ہے بعد <بات> میں رکھوں <تصفح> <تصفح> <تصفح> میرا پہلا سوال یہ ہے اچھا <تصفح> بہن <تصفح> آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا کیونکہ کچھ عرصے کے لیے ہم بچھڑنے کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ جوائن کروں گا ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سبقے کے پاس جنید اقبال کے ساتھ حاضر خدمت السلام علیکم جی وعلیکم السلام جنید بھائی میرا دوسرا سوال جی ہے ہے کہ جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ ٹی وی پہ جیسے دوسرے پروگرام جو آ رہے تھے جو کے اور اس طریقے کے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں سر کو سمجھا دیتے کہ اچھی بات نہیں ہے دیکھنا خاص طور پہ رمضان میں سب کی غلط افطار کے ٹائم تو وہ مجھے یہ جواب دیتے ہیں کہ میں نے پورے دن تو کچھ بھی نہیں دیکھا ٹی وی پہ اب تو دیکھنے لیں تو مطلب مجھے بہت ہی برا لگتا ہے کہ ہم افطار میں رمضانوں کے دن میں ایسی چیزیں جو ہے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں میں زیادہ کہوں تو پھر ہماری بحث ہوتی ہے تھوڑی سی لڑائی ہو جاتی ہے اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طریقے سے اس معاملے کو آپ کے شوہر اس وقت شہر نامدار دیکھ رہے اس پروگرام کو جی وہ دیکھ رہے ہیں میں آواز کو تھوڑا سا تیز ان بھائی صاحب سے گزارش میں کروں گا یہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں ان ساتوں میں جن ساتوں میں افطار کے قریب ہوتے ہیں دس دس لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم کی نار سے آزادی عطا فرماتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اور یاد رہے کہ جن تین لوگوں کی دعا نہ رد ہونے کا دعویٰ ہے اس میں ایک وہ شخص ہے جو افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ روزے دار جو دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے اب آپ ذرا سوچیں کہ پرور کا منادی جو ہے پکار رہا ہے مجھ سے مانگو اور آپ چینل سوئچ کر رہے ہیں اور گانے سن رہے ہیں جس وقت اطا بننے کا وقت ہے اور آپ کی جھوڑی بھرنے کا وقت ہے آپ اس وقت جو ہے اپنے آپ کو خرافات میں ڈال لیتے ہیں بھائی صاحب آپ یو کے میں ہو امریکہ میں ہو پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں ہو نظام قدرت ایک ہی ہے عطا کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے سوچیں اور کوشش کریں کہ کیو ٹی وی پر سوچ کریں تاکہ خیر و برکت بھی ہو اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرے مفتی صاحب آپ جانب آئیں گے لیکن اس سے قبل میں چاہوں گا ذرا اس ماحول کو مزید اور خوبصورت بناتے ہیں اور عبد رانا سور صاحب کو جو ہے شامل کرتے ہیں را صاحب آپ کی سواب دی جو سنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم السلۃ وسلام علیکم یا رسول اللہ السلط السلام علیکم یا حبی اللہ کب بگڑی بنا سرکار نبھاؤ گے محبت کا اک جام پلاؤ گے کب بکڑی بناؤ گے کب در پہ بلاؤ گے بات بڑی کی ہے کیا, کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساگے کب بگڑی بنا گے کبوتر پہ سرکار بلاتے اولا دے تم نات سناؤ سرکار بلاتے اولا صاحب خاصے کوشچنز آپ کے پاس جمع ہوئے لیکن پھر ہمیں جانا ہوگا ایک مختصر سے وقفے کی جانے ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد افطار چائم کی اس روحانی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جمید اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین ایک بہت ہی خوبصورت کوٹیشن قرآن کے حوالے سے گوئٹے جو کہ جرمن فلسفر ہیں ان کے سامنے آتی ہے کہ قرآن کی یہ حالت ہے کہ اس کی دلفریبی بتدریج فریفتہ کرتی رہتی ہے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پھر حیران کرتی ہے اور اس کے بعد وجد کیسی کیفیت طاری کر دیتی ہے اسی طرح یہ کتاب تمام زبانوں میں مکمل طور پر اثر رکھے گی بات یہ ہے کہ قرآن کو تسلیم صرف سلمانوں نے نہیں کیا صرف مومنوں نے نہیں کیا بلکہ وہ لوگ جو علم و دانش کی اپنے آپ کو دنیاوی طور پہ سمجھتے ہیں کہ مہاراج پہ پہنچے ہیں وہ بھی دلیل حاصل کر کے قرآن کے اس اعزاز کو سمجھتے بھی ہیں اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں مفتی صاحب قرآن ایک معجزہ موضوع چل رہا ہے لیکن اس کے درمیان کچھ بھی سوالات کیا فرمائیں گے سوالات کافی جمع ہوا ہے ہم سے سب سے پہلا کوششن انڈیا سے بہن نے کیا تھا کہ بچے روزے رکھ رہے ہیں مگر نماز میں سستی کرتے ہیں تو دیکھیں یہ سخت گنا کی بات ہے کہ روزے رکھ رہے ہیں مگر نماز میں سستی کرتے ہیں بہرحال روزہ ایک الگ عبادت ہے نماز ایک الگ عبادت ہے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا اور نماز چھوڑنے کا گناہ ملے گا اللہ تعالیٰ طبع کی توفیق اور بہرحال اگر ایسا روزہ جو ہے بھوکھا ہے دوسرے بچی نے کسی نے کہ دو دو ترابی پڑھی جائے <تصفح> چار چار تو دونوں طریقے سے جائز ہے لیکن افضل جو ہے دو دو تر... کر کے ترابی پڑھنا بہتر انہوں نے کہا کہ قرآن کی سب سے پہلی کون سی صورت نازل ہوئی کون سی آیت نازل ہوئی تو وہ سب سے پہلے <تصفح> کوشچن کیا کہ روزہ رکھ کے توڑ دیتے ہیں بعض لوگ تو یہ فخت گناہ ہے اللہ تبار کے کی ناراضگی کا باعث ہے اور اس میں بعض صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہے اور خالی کی وجہ سے توڑا ہے تو پھر کفارا بھی لازیم آئے اس کے بعد میں کوشچن کیا کہ کیا رمضان میں کھانا چک سکتے ہیں ہم لوگ ہمارے شوہر بہت سخت ہیں والد بہت سخت ہیں تو اس کے بارے میں فرقۂ کرام نے فرمایا کہ اگر واقعی ایسا مسئلہ ہے کہ شوہر یا جو بھی گھر کا ذمہ دار ہے وہ سخت ہے اور ذائقہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا تو وہ تکلیف دے گا تو ایسی صورت میں چکھنے کی اجازت ہے مگر لیکن سیدھا بات یہ ہے کہ زبان کے ذائقے کی وجہ سے شوہر جو ہے وہ کیوں نہیں رک جایا کرتا تاکہ وہ معاملہ تو ذرا ہے جو ایک مسئلہ صرف ہم دھیان کر دیں تو لیکن دکھنے سے ملاج یہ نہیں کہ ایک آدھ بوٹی اٹھائی اور کھالی یا تھوڑا بہت ایک دم گھوم پی گئے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا ہلکا سا ہولی کو دبویا اس کے بعد زبان کے نوک پہ لگایا اس سے ذائقے کا اندازہ ہو جاتا یہ ٹکرا اس کے بعد لیکن مفتی صاحب اسٹار کے وقت کچن میں سموسے بھی بن رہے ہیں پکوڑیاں بھی بن رہی ہیں اور جناب شالن بھی بن رہا ہوتا ہے پتہ نہیں طرح طرح کی چیزیں تو ہر چیز کیا وہ باری باری چکھیں گے کیا کیونکہ شوہر ناراض ہو جائیں گے وہ صرف اسی اعتبار سے زبان کے لوگ کے برابر آجا آجا تک جو ہے سکتی ہے آجا اجازت دی گئی ہے لیکن سر تو یہ نا کہ شور کو سمجھ لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے رمضان ویسے کا مہینہ ہے تھوڑا سا میں وہ تو کیا فرمائیں گے مزید پھر انہوں کہ ایک بچی نے کہا تھا کہ کپڑے وغیرہ دیتے ہیں مرنے والے کے لیے اشارے صواب کرتے ہیں تو کیا یہ ثابت ہے پھر صبح اشار ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے کنواں جو ہے اپنی والدہ کے نام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ نے کہا کہ یہ کنواں سعد کی والدہ کے <تصفح> ہیں تو اسی طرح کوئی بھی انسان اللہ کے راہ میں کوئی بھی صدقہ کرتا ہے اور اس میں ثواب مرنے والے کو اسال کر دے تو اس کو پہنچ جاتا ہے <تصفح> پھر کسی نے کہا کہ منہ سے کوئی دانا وغیرہ اگر, اگر نکلائے روزے گھرات کا روزہ ٹوٹ جائے گا نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا اندر داخل ہونے سے بالکل ٹھیک ہے بلکو, جاری رکھتے ہیں گفتگو ایک کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام میں بھاگا نگر سے ناصر بات کر رہا ہوں جی بتائیے السلام علیکم والیکم والیکم السلام مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم اور رانا صاحب کو بھی السلام علیکم وعلیکم السلام میں صاحب سے ماں کی عظمت کے بارے میں ماں کی عظمت کا کلام ضرور پیش کرواتے ہیں انشاءاللہ اور بڑا خوبصورت مطلب کلام بھی ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا السلام علیکم السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام سنید بھائی آپ کی چھوٹی بہن بات کر رہی کیسے آپ اللہ کی شکریہ کے شکر ہے ہما ملک آپ ٹھیک ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے سب سے پہلے مفتی صاحب کو محمد عیسیٰ صاحب کو اور عبدالحمید رانا انکل آن. کو بہت بہت السلام علیکم و رحمۃ ماشا اللہ ماشاء اللہ پنڈی میں اب آپ ہیں وہ آہستہ آہستہ ان لمحہ کی طرف چلی گئی ہیں جہاں دعا کی قبولیت ہوا کرتی ہے الحمدللہ جی اللہ کا کرم ہے اور ماشاء اللہ بہت اچھا روزہ گزرا ہے آپ لوگوں کے ساتھ سارا دن ہمارا آپ لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے بہت اچھا اور میں نے تو ایک سوال کرنا تھا سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی جنید بھائی کہ غالباً عمران بھائی کی آواز میں اذان ہوتی ہے بہت پیاری آواز نے بہت پیاری پڑھی ہے اذان اور میں یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک کوشچن کرنا تھا مفتی صاحب سے کہ بے شک قرآن پاک کے کمپلیٹ کوڈ آف لائٹ ہے مسلمانوں کے لیے تو پھر آج مسلمان اس کی تعلیمات سے کیوں دور ہو گئے ہیں اور جو تعلیمات ہم نے اپنانی تھی وہ غیر مذہب نے اپنانی ہے کامیاب اور ترقی کرتے جا رہے ہیں میرا بیٹا مقدمہ یہی تھا کہ بنیادی طور پہ ہم کیوں ان تعلیمات دور ہیں جس کو مطلب آج ویسٹ فالو کر کے اتنی ترقی کر چکا ہے لیکن ہم اتنے پیچھے کیوں یہی میرا مقدمہ تھا اسی میں کلام ہو رہا تھا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب مزید کوئی کوشچن آپ کے پاس باقی ہے یوکری سے بہن نے کوششن کیا تھا کہ پیگنٹ ہے بعد لوگوں کے روزہ نہ رکھو دیکھیں پریگنٹ عورت کو روزہ رکھنا جائز ہے اور بلکہ روزہ رکھنا چاہیے سوائے یہ ہے کہ ماہر ڈاکٹر کہہ رہے کہ بھوکا رہنے سے بچے کو تکلیف پہنچے گی تو اس کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں مزید پھر انہوں نے کہا کہ Uh, انہوں نے اپنے شور سے متعلق گفتگو کی تھی اس کا جواب دے چکے ابھی جو لاسٹ کوشچن کیا ہوا ملک نے کہا کہ آج مسلمان ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ قرآن کے تعلیمات کو چھوڑ دیا یہاں پر ستم ذریقی ہم لوگوں کے ساتھ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کے اہمیت کے ادراک hmm. نہیں کرتے ایون یہ کہ جو ہمارے یہاں پہ اہل ہل و اقد ہیں جو ذمہ دار چہراتے ہیں جن کو اللہ تبارک اللہ نے بڑے بڑے مقامات میں فائدہ کیا ہے وہ بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہمارے اسکولوں کی نصاب کو اٹھا کے دیکھیے سب سے پتلی کتاب ہے وہ اسلامیات کی اسلامیات کی ہوتی ہے بات جاری رکھتے ہیں ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ آپ اسکرائی ٹائم کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں کہ دنیا کے کس خطے سے کس ملک سے کس شہر سے ان ساتوں میں ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم ہیلو السّلام علیکم وعلیکم السلام دنیش بھائی میں نافیہ احمد سے بات کر رہی ہوں کہاں سے بات کر رہی ہیں نازی صاحبہ میں فورٹ پر ڈیلس سے بات کر رہی ہوں اچھا ڈیلس سے بات کر رہی ہوں تھوڑا سا آپ ایک تو ٹیلیویژن کی آواز تو پلیز بند کیجیے اور تھوڑا سا اونچا بولے پلیز مجھے کچھ پوچھنا یہ ہے کہ میں اصل میں اپنی ذات کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ میں میرے میں ایک برائی ہے کہ میں جب بڑی کوشش کرتی ہوں کہ میں کسی سے یہ نہ کروں لیکن جب بھی اپنی فرینڈ یا کس سے بات کرنے لگتی ہوں سارا دن سوچتی رہتی ہوں کہ یہ نہیں بولوں گی کسی کے حوال یا آئی مین اب اس کے بارے میں بات نہیں کروں گی لیکن جب فرینڈ سے بات کرنا شروع کر دیتی ہوں تو بالکل ja تو وہ لوگوں کی گفتگو کا بکس کھولنا شروع کر دیتی ہیں اب بات یہ مطلب کسی کے اپنی نندوں کے خلاف بات کرنا یا کسی کی خلاف بات کرنا شروع کر دیتی تو میں چاہ تھی کہ مجھے کوئی ایسا فضیفہ بتا دیں کہ میں اچھا اس کا ایک بہت آسان سا وظیفہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے خوف کو اپنے دل میں حد تک پیروس کر لیں کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ جو جملہ ہمارے منہ سے نکلے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر بہت سخت پکڑ بڑا سخت عذاب نازل کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی کی برائی انشاءاللہ نہیں کریں گے برآل مفتی صاحب سے ضرور کلام کروائیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ڈلر کال کیا السلام علیکم وعلیکم السلام جی جہر بھائی جی کیا حال ہے آپ کی دعا ہے آپ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ٹھاک کون اور کہاں سے بات کر رہی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے پہلی بار کہیں کال کی ہے بہت شکریہ کہاں سے بات کر رہی جی میں ٹوبا ٹیکسنگ سے بات کر رہی ہوں ہمارا اور اخرا فرمائیے جی میرا سوال یہ ہے کیا وز جب ہم وزوک کرتے ہیں دوپٹے کے بغیر وزوک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ پوچھنے جی جی جی جی اگر جب ہم حج پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا جوتا گم ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم کسی اور کا پہن کر دوبارہ وہاں پر رکھ سکتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک نے آپ کے ساتھ کیا آپ کسی اور کے ساتھ کریں تو خود سوچیں پلس مائنس کیا ہو جائے گا بہرحال آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب آپ کی جانب میں ضرور آؤں گا لیکن اس سے قبل سے صاحب بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے ایز اے رسالت مف صلی اللہ علیہ ولی وسلم سے لے کر آج تک جو ہے کلام پاک میں کوئی تحریف کوئی ترمیم ماشاء اللہ نہیں اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی, کی بات کریں نیو ٹیسٹیمنٹ کی بات کریں تو اور زبور انجیل تو اس کے اندر مختلف قسم کی جو ہے تحریف ہوئی ترمیم ہوئی لیکن قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنی جگہ مینوان جو ہے نظر آتا ہے الحمد اللہ تو اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو اللہ صبح ففٹین سورہ کی نائن میں کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اسی کی حفاظت کریں کیا بات ہے یعنی دعویٰ جو ہے وہ اپنے اپنے اس ضمے لیا ہے وہاں ورڈ ذکر استعمال ہوا ہے بینگ جیسے ہماری ایک بہن نے شاید سوال بھی کیا تھا کہ جب قرآن میں سب کچھ ہے تو پھر مسلمان سے کیوں یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ یہ کہ قرآن وہ آئینہ ہے جو ہمیں اپنی تصویر دکھاتا ہے جیسے سورہ امبیا قرآن کی کی سورہ آیت نمبر اگر آپ تو اللہ سبحان اطالا وہاں کہتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا کتاب فی ہے افلا تحلوم لکھت بے شک ہم نے نازل کیا الیکم روز ہم سلام میں ہی کہتے ہیں السلام علیکم آسلام آسلام تم کی طرف دلوقل دلوقل کتاب ظالکل کتاب فی بیچ اس میں ذکر کم تم لوگوں کے لیے نصیحت ہے افلا تحکلوم کے ابھی بھی عقل سے کام نہیں عقل سے کام نہیں تو اللہ سبحان اطالعہ کہتے ہیں یہ وہ آئینہ ہے اس کو اگر انسان اپنی کریکشن کے لیے پڑھے مسئلہ قرآن اور احادیث کا نہیں ہے مسئلہ ہم لوگوں کا لیکن اس کے لیے فرما دیا نا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ایسے ایسے کریکٹر کے لیے لیکن آپ نے جیسے کہا کہ میری بہن نے بھی کہا, دیکھیں میں آپ کو قرآن کی وہ ویریفکیشن دکھاتا ہوں مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ففٹین ایٹی ٹو میں فرسٹ ٹائم کیلنڈر بنا آج ہمارے سب گھروں میں موجود ہے ففٹین ایٹی ٹو میں بفور قرآن چیلنج ہے ان کا ٹھیک ہے اچھا اللہ سبحانہ او تعالیٰ دنیا میں کیلنڈر ہے بارہ مہینے کئی تیرہ مہینے آپ نے دیکھے اللہ سبحان اتالا سورہ توبہ نائن کی تھرٹی سیون میں کہہ رہے ہیں کہ جب سے میں ہوں اس وقت سے لے کر میں نے بارہ مہینے بنائے اب انسان دعوی کر رہا ہے قرآن میں اللہ کر رہا ہے جب سے مبارہ مہینے, مہینے اگر دنیا میں کوئی بھی انسان سمجھت, کوئی, کوئی بھی اسمبلی سمجھتی ہے کہ ہم سپر پاور ہیں اپنی اسمبلی میں میں بل پاس کر کے تیر جو نہ تھا تو خدا تھا وہ جو نہ ہوتا تو خدا ہوتا دبویا مجھ کو ہونے نے اگر میں نہ ہوتا دی. تو کیا ہوتا تو خدا تو کب تمام تین دسمبر انیس سو تین کو یہ پہلی دفعہ اڑان تھی جہاز کی <لا> ایک سو دس سال ہو گئے ہوں گے قرآن سوا سوا چودہ سو سال پہلے دعا کر رہا ہے اگر آپ سکسٹی سیون سورت کی آیت نمبر نائنٹین پڑھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں تو ایر کو کہ رحمان کی طاقت کے علاوہ اسے کون تھامے ہوئے انسان کپتان پہ بھروسہ کر رہا ہے کیا بات اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کپتان کے ساتھ جہاز کو بھی تھامے ہوئے ہوں کیا بات ہے بات جاری رکھتے ہیں کالر شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جناب جی میں اشرف بات کر رہا ہوں دہلت سے دہلت سے اشرف صاحب بات کر رہے ہیں جناب جی مجھ کے سے سوال یہ ہے کہ یہاں پہ گوشت وغیرہ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی جگہ حلال ہوتا ہے کئی جگہ جرح... کہتے ہیں حلال ہے لیکن اس کی تفتیش کچھ فکئی مسئلے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ حلال نہ ہو زیادہ حلال پھینکے بیچتے ہیں اچھا ہم تو کوشش کر کے اپنی تفتیش سے جتنا ہو سکتا ہے حلال کی طرف جاتے ہیں اور وہی کرتے ہیں اب کسی رشتے دار نے ہمیں دعوت دی اس کے ہاں گئے تو اب اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے ٹھیک میں سمجھا یعنی وہاں پہ پتہ نہیں ہے کہ وہ حلال گوشت تھا یا حرام تھا لیکن ہم نے کھا لیا ہمارے اوپر کیا معاملہ ہے بہرحال آپ کا بہت شکریہ آپ نے امریکہ ڈالر سے کال کی ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سوق <دوسط> سے اس کے بارے میں کمنٹ کرنا سوال تو میں نے پوچھ دیا تھا हु. کہ کہا کہ قرآن کا پیغام ہے حد الناس تمام میں کیا کے لیے پیغام ہے پھر جنہوں نے ایکسپٹ کر لیا وہ حد متقین کے لیے آ گیا یہ صحیح ہلو آپ کی کال والے بن ڈراپ ہو گئی ہے رانا صاحب آپ کی جانب آتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دل تڑپ رہا ہے میرا چنشار مہی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا دل را تینا یہ دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو میرا دل تڑپ رہا مفتی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک قرآن کے مطلب معجزہ دیکھیں آپ اور اس میں میں چاہوں گا آپ کا کلام بھی ہو کہ کوئی تبدیلی نہیں کوئی تحریف نہیں اور خوبی کی بات یہ کہ اتنی فصاحت اتنی بلاغت اور اس کے بعد ایک مسلمان جو ہے اپنے قلب میں اس کو اتار بھی لیا کرتا ہے اور جب سناتا ہے تو ذرا جو مخارج میں فرق آ جائے ذرا جو الفاظوں کو بھول جائے تو یہ کیا کمال ہے کیا اعزاز ہے یہ دیکھیں یہ اسی کی فرا جو اللہ تبارک ارشاد فرما رضا الکر الحاف کے بے شک ہم نے اسی ذکر کو نازر کیا اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے واہ اور یہ اتنا سچا دعویٰ ہے اتنا سچا دعویٰ ہے کہ دنیا کی دیگر مذاہب کی کتابوں کو اگر لیں تو ان میں سے کسی میں بھی پرزرویشن نہیں ہے کوئی بھی اتھینٹک نہیں رہی اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں وہ خود اقرار کرتے ہیں لیکن جو قرآن آج ہمارے ٹیبل پہ موجود ہے اس قرآن کو لے لیجیے جو چودہ سال پہلے کا قرآن ہے اس کو لے لیجیے کوئی ذر برابر کا آپ کو فرق محسوس نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اپنے اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس قرآن کو بھی محفوظ کر لیا جو چودہ سال پہلے لکھا گیا تھا سعید نوعثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دورہ خلافت میں جو قرآن پاک لکھا گیا اس کے نسخے الحمد للہ وہ کئی مقامات پر موجود ہیں خد یعنی سمرکند میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اس میں تاج کنڈ میں وہ نسخہ الحمد موجود ہے اسی طرح ترکی کے میزن میں وہ موجود سیلا عثمان غنی ردی الحمد خون کے قطرات گرے تھے تو اب یہ ہمارا ایسا دعویٰ ہے اسلام کا الحمد للہ کہ چودہ سال پہلے جو لکھا گیا جو آج ہے اس میں کوئی اچھا ایک بڑی خاص بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی سٹوری بک ہو کوئی بھی ایسے ہو کوئی اسٹوڈنٹ اگر اس کو یاد کرتا ہے ٹیچر کہتی ہے کہ صاحب اس کو یاد کر کے آئے تو جب وہ ایسے سٹوری سنا رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سینٹنس کو یا تو وہ بھولے گا یا اس میں مطلب ایڈیشنلی کوئی بات کرے گا لیکن کیا کمال ہے آپ دیکھیں محمد عیسا صاحب کہ ایک لفظ ادھر ادھر ہو جائے مزہ لو یہ کیسے مطلب معاملہ ہوتا ہے پہلی بات تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ صبح تعالیٰ ان کے پوری کائنات کے رب ہیں جب اللہ سبحان و تعالیٰ جو انہوں نے مفتی صاحب نے آیت پڑھی یہ 15 سورہ کی آیت <سؤال> نمبر 9 تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اب حفاظت کرنے کے ذریعے کو اللہ سبحانہ و تعالی زمین پر دکھا رہے ہیں کہ قرآن تین سال کے بچے سے لے کر اڑی <سؤال> سال کی بوڑھے کے چھاتی میں رکھ دیا کیا بات ہے لیکن جو آج مسلم امہ سوالات کر رہی ہے کہ پھر یہ اتنا محفوظ ہے تو کیوں کریکٹر میں نظر نہیں آ رہا ہاں یہ, یہ بڑی ایک بڑا امپارٹینٹ نشاندہی ہے اس بات کو میں تھوڑا سا کوشچن میں آگے بڑھانا چاہوں گا تاکہ آپ اس پر مزید کلام کریں کہ ہمارے پرزیوم کر دیا اور اس کی پرزروشن کی جو ہے ذمہ داری اللہ تعالی نے خود لی ہے نہ پانی سے بہے گا نہ آگ میں جلے گا کوئی ترمیل میں کچھ نہیں بول لیکن بات یہ ہے اس میں سب سے بڑی بات محمد عیسا صاحب کے آج ہمارے میں تبدیلی نہیں قلب میں جو اتر چکا اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے احادیث اور قرآن کے اندر جو ہدایت رکھی ہے بینگ مسلم ہمیں اس کی پریکٹس کرنی ہے اگر صرف دعویٰ ہے دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں ایک عام انسان اللہ سبحان فورٹی 49 سورہ کی آیت نمبر 13 میں کہہ رہے ہیں اب یہ کل کائنات کے لیے میسج ہے کیونکہ یا, یا یوناز کر کے مقابلے ہیں کہ میں نے تمہیں ہوا اور آدم علیہ السلام سے بنا ایک جوڑے سے اور تمہارے بنا دیے یہ قبیل قبیلے, قبیلے اوحنی اوحنی اب بہت سارے قبیلے ہیں کوئی یو کے میں رہ رہا ہے کوئی پاکستان پاکستان میں آپ دیکھ لیں کوئی مہاجر ہے کوئی سندھی ہے کوئی بلوچ ہے مختلف زبانیں اللہ سبحان الطعیٰ نے مختلف قبیلے بنا دی ہیں. لیکن خاص بیوٹی اس آیت کی یہ ہے کہ اللہ سبحان العالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے پاس تکوا ہے اچھا یہاں تکوا کی بات ہو رہی ہے تو اسی آیت کو اللہ اگر دیکھیں سورہ آل عمران تین سورہ کی آیت نمبر ایک سو دس میں تو اللہ سبحان العالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والو میں نے تمہیں سارے انسانوں میں سے ایک بہترین اما چنا ہے کیوں؟ کہ تم نکالو گے انسانوں کو برائیوں اور بلاؤ گے بھلائی کی طرف تو پتہ ہی چلا بینگ مسلم ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم خود عمل کریں اور دنیا کو بھی دیکھیں اگر میں سپوز کروں قرآن اخلاص اندازہ کریں کہ یہ اسلام کی ہی ہے بات کیا میں بریک کے بعد بات کروں گا جن کا تعلق حیدرستان سے ہے اجی کے نام سے ان کو ہم جانتے ہیں ان کی طبیعت شدید خراب ہے آپ تمام مسلمانوں سے افطار کی ان ساتھوں میں میری بہت ہی موت درخواست ہے کہ جہاں اپنی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کیجیے گا وہاں ضرور ان کی شفا یابی کے لیے بھی دعا کیجیے گا مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا میں اور بہت مختصر وقت ہے کیا فرمائیں گے تمام فکری سوالات کے حوالے سے تاکہ پھر ہم عجائبات قرآن اور سے بات کریں کسی یو ایس ای سے بچنا چاہتی ہوں مگر پھر ہو جاتی ہے تو دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اچھی صحبت اپنائیں پھر دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ دل میں تہیا کر لیں کہ کبھی کسی کا بھی ذکر کروں گی تو اچھی بات کہوں گی اس میں کوئی بری بات نہیں کہوں گی دوسرا ایک کوشچنہوں نے کہا تھا کہ اگر بغیر دوپٹے کے وضو کیا جائے تو ہو جاتا ہے تو اگر کوئی غیر مہری وہاں پہ موجود نہیں ہے تو وضو ہو جائے گا اس میں کوئی حرج نہیں البتہ غیر موہر ہو تو تب بھی ہو جائے گا لیکن گناگاہ ہوں گی کسی کا جوتا انہوں نے کہا کہ حج پہ جاتے ہیں تو وہاں سے کوئی ہمارا جوتا پہن کے نکل گیا تو کیا ہم کسی کا پہن کے نکل جائیں تو یہ گناہ کی بات ہے اگر کوئی آپ پر ظلم کر گیا ہے تو آپ کسی دوسرے پر ظلم نہیں کر سکتے کرتے اور وہاں کا گناہ بھی ایک لاکھ کا گناہ ہے پھر ہم سے اشرف بھائی نے کوششن کیا تھا کہ وہاں پر ہم کسی کی دعوت میں انوائٹ کیے جاتے ہیں تو وہاں پہ گوشت کا مسئلہ آتا ہے تو دیکھ لیجیے وہ شخص بھی اگر صاحب یعنی تقوا میں سے ہے اور مستقی لوگوں میں سے ہے پھر تو اس پہ اعتماد کر کے اس کی دعوت کھائی جا سکتی ہے لیکن اگر عام مسلمانوں میں سے جن کو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے <worship> تو پھر اس کے یہاں پر کھانے کو وائٹ کرنا اور یہ پرابلم ہے مطلب اسکین نوین کنٹریز اور یورپین کنٹریز میں امریکہ میں اچھا بات ہے اس موضوع کی طرف اللہ تعالیٰ نے کلیم کیا ایک بات قرآن میں کہ ہم فرون کو تا قیامت برد نشان بنا کے رکھیں گے انگریز جو ہے وہ اس بات کو لے کر بیٹھا اور اس نے کہا جی کہ تمہارے پروردگار نے معذ اللہ یہ دعویٰ کیا ہے لیکن کہاں پر ہے فرون آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اس کی ممی نکلی اور آج دنیا اس بات کو جانتی ہے نور علیہ السلام کی کشتی کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا اور نشانییں ساری بازیں ہیں کیا ہم یہ سمجھیں کہ مستقبل بعید میں وہ نشانی ہمارے سامنے آنے والی ہے تو یہ جو عجائبات قرآن ہیں اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے مفتی صاحب کہ اس کی وسعت کتنی ہے قرآن نہیں قرآن مجید کی وسط اتنی زیادہ عجائبات کی کہ قیامت تک کا انسان اگر اس کو بڑھتا رہے گا تو اس کے لیے بھی اتنی وسعتیں باقی رہیں گی جتنے آج ہمارے لیے ہیں ہر زمانے میں ہر زمانے کے لیے قرآن عجیب ہی رہے گا لوگوں کے عقلوں کو حیران کرتا رہے گا یہ دو تین ایک باتیں آپ نے ذکر کی ہے ورنہ قرآن مجید فرقان حمید کا اعزاز یہی ہے کہ جس قسم کا زمانہ ہے اس قسم کے زمانے کے لوگوں کے عقلوں کو حیران کرتا ہے سائنس کا زمانہ ہے سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں تو اس معاملے میں بھی اس قرآن نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں سائنس اس کی آج تصدیق کر رہی ہے جیسے کہ ہمارا جلب حرین الطفیان بینغان ڈاکٹر حاطم دیا ڈاکٹر دان کو اس کے بارے میں جب تحقیقات کی جبرالٹر کے مقام پر تو وہاں پر جو ہے دونوں دونوں دریا اگرچہ کے دو سمندر الگ الگ ہیں دونوں کی کیمیاخت الگ ہیں دونوں کی مخلوق الگ الگ ہے اگر اس پانی کے مخلوق ادھر آ جائے اور ادھر کی ادھر چلے جائے تو مر جائے مر جائے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ تحقیقات سے پتا چلا کہ دونوں کے دونوں ملے ہوئے ساتھ میں لیکن پانی آپس میں مکس نہیں ہو رہا یہاں تک تحقیقات کی کہ پانیوں کے درمیان میں تیل کی روئیں چل رہی ہیں پوری لیکن تیل پانی میں مکس نہیں ہوتا اور پانی مطلب وہ بات ہے کہ وہ تقریب تو ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ گرم پانی کی روئیں چل رہی ہیں گرم پانی وہ گرم پانی ٹھنڈے میں مکس نہیں ہوتا اور ٹھنڈا گرم میں مکس نہیں ہوتا اللہ نے فرما بے نغمہ بردخن لائے گویان ان کے بےدق میں پردہ ہے انسان کی آنکھ اس کو تلاش نہیں کر سکتی ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اس تلاش کے ساتھ آپ کے, ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں ایک اسپیشل اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جی اقبال حاضر خدمت ہے یہ فرائی محدودہ صاحب کی عجائبات قرآن کے حوالے سے مختصراً بہت تدیل موضوع ہے لیکن کیا فرمائیں گے جو پروڈکشنز ہیں جو مشارتے ہیں یا جو مستقبل کی باتیں دیکھیں فیوچر میں اللہ صبح دیکھیں قرآن کو اس طرح انڈرسٹینڈ کریں آپ جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال عام ناظرین کے لیے بھی اور وہ جو بہت زیادہ ایجوکیشن رکھتے ہیں اللہ سبحانہ اللہ سورہ سوریہ کی 67-68 میں کہتے ہیں شہد کی مکھی کو کہ آپ شہد کی مکھی کو حکم کیا پھلوں سے فروٹ سے رس چوس اور اپنے بدن سے نکال شہد جو شفاؤ للناس ہے اللہ سبحانہ العالیٰ نے نہیں کہا شفا المسلمان شفا للناس ہے آج دنیا میں ہندو ہو عیسائی ہو مسلمان ہو کسی سے بھی پوچھ لیں شہر کیوں استعمال کرتے ہیں وہ کرے گا شفا کے لیے ویریفیکشن ہو گئی ایک اور بات مزید اللہ سبحان کہتے ہیں ٹوینٹی سورہ ستائیس سورہ کی ایٹی میں اللہ سبحان و تعالیٰ کہتے ہیں یہ 1999 میں نائن دانوں کو پتا چل ہے کہ پہاڑ چلتے ہیں اور اللہ سبحان و تعالیٰ سال سوا سال پہلے قرآن میں بتا رہے ہیں کہ تم خیال کرتے ہو کہ پہاڑ اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں ساکت گمان کرتے ہیں یہ تو بادل کی چال چلتے ہیں ایوریسٹ ماؤنٹن، سکس سینٹی ڈگری جو ہے وہ ہر سال بڑھ رہا ہے سائنس آج بتا رہی ہے قرآن اس سے پہلے ویریفائی کر رہا ہے آپ آ جائیں کلونگ ابھی آپ کو پتا ہے بڑا مشہور یہ ٹھیک ہے نائنٹین ایٹی فور میں آپ کو پتا چلا قرآن سورہ نسا اللہ سبحانہ نے اتارا سوا چودہ سال پہلے بتا رہے ہیں یعنی قرآن سے جو چیزیں ہمیں پتا چل رہی ہیں سائنس تو آج پچاس ساٹھ ستر سال پہلے بتا رہی ہے سو سال پہلے بات بتا رہی ہے. مختصر کمپائل کرتے ہیں کہ یہ جو عجائبات ہیں اس سے واضح یہ ہوا کہ قرآن بیسکلی انونشن نہیں کر رہی بلکہ ڈسکوری کر رہی ہے قرآن وہ الباد کو ہم کمپلیٹ کریں گے مفتی صاحب بہت مختصر وقت ہے اور اس کے بعد ایک اور سیگمنٹ میں ہم دوبارہ واپس آئیں گے لیکن حاجی سیٹ صاحب کے لیے میں چاہوں گا خصوصی طور پر شفایابی کے لیے دعا کریں الحمد اللہ رب کریم اسماہ رمضان المبارک میں ہمارے شفیق بزرگ حاجی سیٹھ صاحب شدید بیمار ہیں اے رب کریم اس رحمت بھرے اشرے میں ان پہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرما اے رب کریم انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما اے رب کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں ہاسپٹل میں ہیں گھروں میں ہیں اے رب کریم جس بیماری میں مبتلا ان سب کو شفایابی عطا فرما اے رب کریم ہمارے اس روزے کو قبول فرما اور اس ماہ رمضان المبارک میں اپنی عبادتیں کروا کر ہماری مقصد فرما دے اے رب کریم ہماری دعا کو قبول فرما لے آمی سبحان رب العزت احمد و سلام علی والحمد للہ رب العالمین جناب حاجی سیٹ صاحب کے لیے خصوصی دعا ہوئی محمد عیسیٰ صاحب اور دیکھنے والے ناظرین دنیا جتنے اس وقت جہاں جہاں اس ٹرانسمیشن کو دیکھا جا رہا ہے ہندوستان حیدرآباد دکن سے بہت خصوصی ان سے ہمارا تعلق ہے اور جس انداز سے ماشاء اللہ یہ دین کے لیے کام کر رہے ہیں جس انداز سے ماشاء اللہ ٹی وی کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی طور سے بھی اس پیغام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے اس کو عام کیا جائے ہمارے ان بہت ہی پیارے سے بزرگ کے لیے ان کی صحت یابی کے لیے خصوصی طور پہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کام جلا نصیب فرمائے اور یہ جو برکتیں ہیں ناظرین یہ جو موقع ہے یہ جو ساعتیں ہیں اگر ایک لمحے کے لیے آپ غور کریں تو یہ وہ آتے ہیں جو بڑے خوش نصیبوں کو ملا کرتی ہیں اور اس میں کرم بالائے کرم یہ ہوا کرتا ہے کہ آپ روزے سے ہوں اور رحمت بالائے رحمت اور ہوا کرتی ہے کہ جب آپ کا روزہ وہ ہو کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دعویٰ کہ لال نقم تک یعنی تم تقوی اختیار کر سکو تم متقی بن جاؤ یعنی اگر ہم اس ماراج کو چھو لیں اور ان مراتب کو حاصل کر لیں اور اس کے بعد جب اللہ کے حضور حاضر ہوں دعا کے لیے تو ہماری دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں ان ساتھوں میں اور انشاءاللہ وقت اب سے کچھ لمحات کے بعد وہ ساتھیں آئیں گی میں دوبارہ حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں کچھ اور کلام آپ سے باقی ہے آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سبقے کے بعد اسٹار ٹائم کی اسپیشل اس ٹرانسمیشن کے بہت ہی اسپیشل اور آخری لمحات میں ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حضر خدمت ہے ناظرین آج ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے بین الاقوامی شہرت یافتہ ناخوا محترم جناب الحمید رانا سوروی صاحب نہایت ممتاز مذہبی اسکالر محترم جناب محمد عیسیٰ صاحب اور آپ کے ہر دل عزیز شخصیت فخری السل شیخ العدیث محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب بتینوں اب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور نے اس پروگرام میں شرکت کی اور بہت بلار بلار خوبصورت انداز سے ہماری گفتگو رہی نازین قرآن ایک موجودہ آخر میں صرف اتنی سی بات عرض کروں گا کہ جہاں سجے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ہو رہی ہیں مغفرت کی بخشش کی عطا کی برکتوں کی نعمتوں کی وہاں ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے علیہ السلام ایک قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کی نگاہ ایک قبر پر پڑتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کے گھڑوں میں سے گڑاہ بنا کر رکھا رہایت تھی سخت عذاب اس قبر میں مبتلا ہے آپ وہاں سے گزر جاتے ہیں بہت تشویش میں مبتلا ہو کے اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ جب آپ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اب جنت کے بابوں میں سے ایک بات بنا دیا ہے اور اللہ کی خصوصی تجلیات کا نزول اس قبر میں اس اہل قبر پر ہو رہا ہے متعزب ہو کے اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ یا الہ العالمین یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ وہی قبر ہے کہ جہاں پر تیرا سخت عذاب تھا اور آج یہ وہی قبر ہے کہ جہاں پر تیری تجلیات کا نظول ہو رہا ہے اب جواب ناظرین کیا ملتا ہے بڑی غور طلب بات ہے ان تمام ماؤں کے لیے ان تمام بہنوں کے لیے ان تمام بچوں کے لیے ان تمام والدین کے لیے جو اس وقت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جواب ملتا ہے کہ اے عیسیٰ جب اس شخص کا انتقال ہوا تھا تو اس کی بیگم اس کی بیوی جو ہے حاملہ تھی اور آج اس کے بیچے کو پہلی مرتبہ اس نے مدرسے میں داخل کیا اور اس کے بیچے نے پہلی مرتبہ میرے کلام پاک کا بسم اللہ پڑا ہے اب مجھے لاز آتی ہے کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں ناظرین آج یہ اس معجزے کو جسے ہم قرآن کہتے ہیں اپنے دلوں میں پیرست کریں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی اولادوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ ہم قرآن کو پڑھیں بھی اس کو سمجھیں بھی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں ناظرین بس دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمارے اس دوسرے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی نالین کے صدقے اور ہمیں یہ توفیق عطا کریں کہ ہم قرآن پر عمل کریں اس کو سمجھیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اجازت دیں اپنے میزبان جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی نہیں